مراس ہوا ضرور د ان دیر ساؤتا بھی روغو ذور دے جو ذو حکم وکلامات علی بها اشارہ دی تو چمس ذمحرمی جائز مس ذنانا محرمی او انذل ذنانا ذو القنانین اللہ ذو القلم محظرن ذریم جو ذو حمل النوابۃ ترن کیونکہ دان حق کے طالب فائدہ داوہ حق راتہ ججتان علاوہ بل عمل فضیلت ہے و ذی مناقض صحیح ہے بہ حمل ما بیت ترس 30 دا پیداشی داوہ سبو فضل کے لازرہ بڑا ثابت دی حلسی وياذاك ما عليه كده شيء حديث سرسوا وقت الجي على ني هذاك انا كده انا كده انا كده كده اي اي شان يدي بما ما هو دي جير جير بتاعنا الاخر ما من انا ده ولا الاغ الاغ تنازع نہ اختلاف اختلاف مناسب نے دو و تنا من عصا مامو اللہ چاہتا چا خلاف ایسا کہ وہ حقیقت معلوم ہے جب وہ شکست شورتا زاور کرنا شکست شورتا زکر اوکا جساسو شکست شباب داو وعسیتن من بعد ما اراکم ما تحبون ایسا اوکوتنا خوادن غلی مسر وہ خواہ اللہ تبارک تعالی و, و, و تا لا تنادعو خطب شروع تظہبر ی حکوم نس کا حریصہ سورتی انخواہ لا تنادعو خطب شروع جگلپا پیتاس یو بلسا خطب شروع بوز دل بشی تاس معلومات جتا نازو سبب بزر لیده ان سباوری مسلمان برسی بھی پل من کی اوبر دوکی سے رہی او کافر تا دکی در اولادی لکھئے پل من کی دیا اوبر دوکی سے رہی و لازا سے منزری اولاد دے و لا تنازو فتب شرو جگل و اوکن سرا خلاف مزدل تاسو و تظہب ریحکم بادنا شو شرمیگی و تظہب ریحکم تا تفسیر بھی لازم دے یعنی قوت الحرب اصل ریح قوت طویلنگی گی فإذا تنفثا فريحكم الحرقوه الحرقوه والتحرقوا وإذا كن يا عياذكن وكان ذله ذايبا الذي بذلك أرادين أنجبين أن نريكم ما هذا ماك وأبو مده ينهق بقرة إلى يمنى بقرة يأكل ولا يأكل بشيء ولا تنفر تابوا لمن تتيكم ماذا حاولوا وذا تلك فإذا سنمر بالقرينات كما ذكرت كنوا بذلك 5000 جنر جن لنبی رسال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا وہ قسان جن لذات آسان دوست آسانو قالوا خمسین جنر جن جانا ذرا فرموده وہ انہیں ویلتاو نبی رسال اللہ صلی اللہ کہ وہ تے قسان دوست آسانو امیر کی بیٹے عبداللہ مجویر نے وہ بھارا وہ دعوتے نبی رسال اللہ وکل دا ہے دا منتصر مرغان چیک ختم اوپر پراتھو رہو تا سور پردے کے حالہ ا کے اورے ایکم میدانے پر کیدا ا وذین گنڈے جو درمیان کی وذدی نیوں درمیان کی دا محاجن کو حقا ترے کوم یذ در شوق درورگم تا سوینرے مون اعظم نا تا کا گلد منگر جم چیک ختم کلی کوں تا انا ہم امنگ پکوو بلکو بلا صبر ہو تا سدا دی نے پے یہ حقا نے حضرت غالبیت کی نے حضرت مغربیت کے <تصفح> چمن پنڈے اللہ و اور وہ سرگرداں تھا مراد یہ ہے ارادہ اللہ قضا د اللہ دا سبق پر کہو قالوا الله انا اللہ ان مقام اخاذو دے خر کو تو فرن نصیب النبی ذر غنیمت اے مراد کہ ہم نے نعمت قرار دی فرن نصیب النبی غنیم بعد ما اراكم ما تحبوا قرار شدو سی گردہ ذکر کے فرن نصیب النبی الغنیمت ویسے نہیں چطور دی نواف ان بحاصل کو خامخا غنیمت طرح فلم ما تو هو صرفت مجوهم کلچہ خوشی غرا توہم راغرا غرا تغمینان تقفار فات صرفت وجو اتوہم راغرا مرکو رفات صرفت وجو ہوں واڑ ورش مخنرز دی مسلمانان اکبر منہجمین اون نما خاموش دی پتہ جہان کے فوکر زشت کثرت پگاہ کا لال مقصد عزیز یعزون بدر کے وشر کسان تھا ارب عین 70 ہسیرا و یا بسان کثر و سمین قتین و یا بسان کثر کڑی اور رسول جناب ابن قوم محمد ابو جہان کی لگن فطلال تو نبی اسے بیان علیہ القوم محمد قوم کے نے براہ سمجھتا موجود ہے سرات مراتیں ادری ذراواز تو فلا اور نبی صلی اللہ علیہ نبی نے سند جواب اور کونا یعنی بے بی دی جواب اور کونا نے بتایا مزید اشارہ چین تین پا پر موکو انہوں ثم قال اذن قوم ابن قحافہ کہتے ہیں ابن ابھی قحافہ صاحب صراط مراتن داواز کو سما کا نا پھر قوم پیام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب اور وقوم کہ ابن خطاب تھا صراط مراتن سمرا جرا صاحب ہی واپس پھر مغفرتا وقال اما اما ہورا صدا کا سان جمع انہوں جواب اندرازی فقط کوجی لو بارے کی صدا فما میرے عمر یہ نو فما میرے عمر نصو مالک نے عمر دا 50 جن جنب بدر کیا کرے او غالب کربل غالب تاس بہت غالب سے وہ زمانوں غالبوینکم سجدون کفن کو مستتن تاسوی پفل مردر کے قون مراد مسلمانان کی داشیو تاسوی پفل کاؤں کے بھو مرگر کے مسئلہ قتل اتراب فلا اب اور بہاد دب کے شویدا وما پہ امر نہ لے کرے وقاپن بے نما معنی میں ارشاد ہو گئے معنی امر کرے فدیہ مال ہو نہ تاسونی خفن فدیہ کان ثم قضا یہ تجدو بے شورش چے شعر وا سندرے والا اور ہو ہبل لہاب ابن وہ کوئی نہیں ہبل شہید گھٹا او کر دا او نہ ہبل چا چا ہبل او نہ من بقار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدح کریمہ شر کی چویلا اولس جوابر کیلے کریمہ شر کی اللہ تجاب انجوی بو لہو اور جواب لوڑ کی تاذو دا جلد خبر قالو یا رسول اللہ ما نہ کولو اس جواب ور گو قالو اللہ اعلی واجل قال ایندر ال عزا و ال عزا کو رچن و عزا تھا تھا نبی صلی اللہ تا جواب اللہ سوال جواب لو کے تو سے یہ خبریں بتایا ما ما تو ماہن کو یار ماہن کو کالا کو اللہ مولانا ولا مولانا لكم سامنے جا بھاؤ بلائی نے کناچ نے شب گبراد رہا کہ نسبہ امیر نے فقال چلا ہوا لگا یا نائب ضمیر اگ توئی تو کہ نبی رسن پترا ہتلے اور اداس بار بار تشے وین دین سوال تھا پن دو تحت جائز بابا بیٹے گور بیٹھے گیارا درج چسمان تمہاں بہن سباہ مقابل اب پکڑے مری رت روز رہی یار رضی تدیو جلتاویں لکی گیا سب روزا زمانہ فلاھا تھا کہ مزار ری اور راکا گینو ذکی ری نے کزور گئی پر شادی اور راکا راکا گین نے دیو جنہ چہتر شرپاوت کوالو نہانوں کی منگ مکرا سو درا اللہ وہ پرد رتایا جلتا ورا ہے یارا جریر نا کے میرے دا جو تولے ہا سیت تا پینے سوں و دا دا کی دا او شم دے روز روز یوم سی رام روزہ دہلا کتر یارو ذات تجربہ کار ذ جنگی تجربہ کار اور تجربے ذ جنگی کری اگر روزی یوم جنگ دا بیمار نو ماروی چھ تجربہ کار ذ جنگی تھگ دے الیوم یوم ردن رذ تجربہ کار ذ جنگ یا جنمور دے کنا کرامت کے نام دے خدا دے کو پالنا <سؤال> قبل <سؤال> یو یو کھے پر کو طلب صادن میں مردوں نو دی اوما فکٹے کھودلا صادن میں مردوں نو لے میں مردوں دی میں مردوں نے مننے تے جاڑو دو نڈا کڑو یو کسرا پر بیٹو کہ کمناں سی وہ کہ نو مو کرنا بھاگ پاؤ تبہ اسو پھا یو کھے میرا روارے لے اسو پھا جما جننا سراروارے کھے تیگنا پھنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا تکی دی رسل نے چنے نے وہ نہیں دس تکی دی میں نے تو ما تلوار تو تکی دی دیرا اے شرموں نا بول رہا فبا سو فیر ترم تو پدس سڑے شے مڑیا فباس بھی سرم اونے دی سر سو کرسا وقال ينلاكم ملتا فجاء قاбул بدوشمان باغرا کے بیدونا ستے میں کاپے اسانتی کوا فاجا مسردار قاбул بدوشمان اسانتی کوا ان القومے خدا نبی علیہ او محجزم. في پانتا پانتا في مان مان قوم کی. ان نلو میں خرونا اور جائزہ من کابل ملا امام راغلو علی تعالی در فقره تعالی لیکن برا مقاله امام کی نظر پکالا یا کو ان نبی رلا کربند ہاں بالا کمر یہاں سے مسجدنا جتینو یا کہا کہ رسول اللہ کو شب وحکم نے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آغا حکم چلے شرع سماع کی۔ ان کی دعویذ رائے تمہاری من اور ان کے دونوں کے فیصلہ ہم کو منظور ہے۔ منظور پر حکم لگا معنا۔ دوبارہ کریں میں وجہ وجہ میں کہ دے دیں گے انشاءاللہ کہ میںواروا۔ جواب سے لے سلام سلام و جن و رسول اللہ علیہ وسلم را دیدیدم رضا و دل را که را خدا قال او انا ونا دل او حقا قومه جما به سردار جان تو مقاتل تو فتگوی جماعت با دیندی وان کوس ذریا حوال و ذریا نسلنا جن و مسلمان اور لقد و جن تو دین به اصلی مارید باو قتل اصلی وقت استری مواقع دی کر گئی دا دنائے میں جائے گا کہ اگر شاہن رسیٰ رحمت اللہ دی کر گئی کہ دا و ان کا نا غیر و جائزن بیدبار مصارا نا جائزن بیدبار ضرورت کی جمع و حدیث ابو داود کی راہن قبط سبر ابو داود کی راہن بھی دوشیہ علمی لقد سبر نا منہ کردا شاہن رسیٰ رحمت اللہ دی کر گئی حدود اکدام عروم رحمت اللہ دی کر گئی فیدر وارگی بہار حالی اساسر رجل حالی قبلی با عصر یو مسلمان لکافر فلاس کی ومن لم احصر اوچادی قبول نکو اس اندام جائز دا یا اساسر یقبل عصر من القافر ام لم احصر نواقع چیز ذکر کا دیو حکمت مد حضور کیم ذکر کری یو عظیمت تیو رسط عظیمت مسلمان جی اس قبول لکن دیشی شہید دیشی کافر فلاس کی ختم دیشی شہیدان ہو رامل راملت یہ بل آزمت تو ہندو سب دیکھے ہندوستان کی جاسوس ہمشما نے خبور ادار جائے امیر ماربلا کا ذنب کو دیکھ مرد فاہا حضر کافر فاہد زمانی سے اتماع دا چلے اللہم اخبر اصفالکن قبول کہ اللہ اخبر عنا نبی کا چیز محالات زادی فرموہم وشت کفار دیر فغشبانے فقط تلو عاصمان بیسامہ دل یعنی غم دیا وشکا کسانور رو خطر کہا سیم او کسانے کی فنا زلیلے ہم دا اچھی زبان دولت راست نبرن 3 کا سال بلادور میں صاحب عالم صاحب کے منہ بتا اس سنوں منہ قبیب رضی اللہ عنہ ابن السناور جن اخر عبداللہ ابن طارق پرمستم کن من ہم کر چدی نا ون ول دی گرا قابرا پہ دی میں ات با اور جسیم پرے رجے ن پر لین دو او صبروں پا اخلاق وتر بقال رجل صالح عبداللہ ابن طارق رضی اللہ عنہ دریں سڑ ویل واللہ لا احسبکم قتلتوا الذين ساسنبرگین ان نبیا ان بها ولا لازم ادمر کر کے شیدار شیدار لازم ادمر کر کے قتل سخت راخود بدی بان کہ علائی سوال کہ یہ سمریگین شباب ہیں کا رو کہ بغت لو نا کہ شہید بان کرو کہ ابن سینہ سینہ بدر بدر حال <سؤال> حال <سؤال> حرم کار دکھا تو جن خبیب. خبیب عندهم ساتھ ترکو اللہ اکبر اکبر اکبر اکبر کی موجود ہے تو حکم مریض کو مریض کی بکارت ہوا او چاروں تو بڑا تو سوال کو جائے تو کہا تھا گبراؤ بڑے سخت گبراؤ سارے پہاج زمانہ گبراؤ ہمیں روکے جانے چلا نہیں جانا گبراؤ چراں اپنے دا گبراؤ مکھ سما کے پکالاں تو سینا رسول و تیری کی مدد ماشوں کا تلکم مندا کال ماں کون توڑے پھڑوڑے کرنے دل دا اللہ ما رہنا بنت حارث ہے والله ما رہ تو سینن قط خير من خبیب معنى کھیتی نذ گلا بولا تو خبیب نہ بول <سؤال> اللہ لقد اغا تو بولانی او اثر داشو اللہ والله لقد وجدته يوما من قطي الى بنت يدي ومضمغذر اور ستغرزنا جو خور یا گنگچے دان گور بناث ورثو حالات انه نموسكم في الحديد ذق بابا کرے تے رلا شو قسم جننے کہ وبالما بمكم سمات تنگر تکے مکہ کہ میں بھی نہیں وہ قالت تقول يرمي بالداخل انه رزق من الله دا کرامت انه رزق من الله دار الذکر تفضل اللہ نے کہ لو کہ جب وہ جنان پور plazas دروازوں سے قدم لے۔ فلما خرج من القريه ویسا بن الحارس دین حرم میں باہر نکلتا نکلا۔ قال جويسۃ دین حرم رضی اللہ عنہ نے طلوع کی کی فی الحجۃ کی زمین ہلکی قالوا کہ بے ذرونی ارقال کا دین ترجمہ کی داجود مناظر کھڑے ما پر جس ذرا کا تموں ہوتا۔ بدر کہو نا اپنے خود پر کر کا دین تر کا وہ مختصر درجے سے مکالا دراں میں لولا ان ظن نو انما بی جزاں تجنسا کاند کو سے ما میدان وجی نے ما بن سدر کا نہیں ما کو کریں یا ہلا کے دل ٹوٹ سین بنا وقال خدا نے نوں سیدی رہ دیو دا جا و پروان پوش کر سمرم مسلمان پروان پروان شخص کان الله <سؤال> ہ مسر بعدطر پ چې د پاغ رضا در لوي حنا ف زما زارھ ذا او سا ماصل ام س کیا ت جوور س شلو ان سوطہ شووکیں Hmm. اللہ <سلام> اللہم <سؤال> اخبر عنہ رلی جکا فرموہم اگر تعالی اللہ قبول کر اللہ خبول کر اللہ فاق قصد جاو اللہ رعا سمسانیہم ان سیبا خبر انہا اللہ خبرکو واحد درالہ جا حالات دا سیلی فاخبرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہو خبرہو فاخبرن نبی رسلا خرمرگری پا حالات رضیمانی وما حسیبا کم تقریبا شادت چاہیتا ورسیدہ وبعث ناس من کفار قریشان ولكن يا يوم عظم تذو بارو بلاش عظم رنوبتي حين حذ سوق الجديد تقبل مرس جانب ثوي ان هوت لا يكتب بشيء منه غير فارش دع وقت راولي شيء دوي داب بدلنا توكلوا كيلاودي يوروب تشدي عبجان الشيء سنه بيبريكي يوروب تشبيجان الشيء دع چند <سؤال> احمدہ تمین رسو لہ بچتے برابر تھا و سن شرک کفار یفریقن وہن درشت برابر کی نالو ٹھکا کے لاتی ماں فبارہ میں ہے نا سو ہر وے ہمم جو قران الکلام کو ولا ادنى منا ولا منزله ولا يراكم على قريب من نوامنا لاكن ارى كذلك وارقد ليالي حاله نسيان له لاما بذكر الله ولا اولي باللك لاكم حدا اللہ <سؤال> جواب یا نبی پڑھا ہوگا نبی نبی شارع ادھر جنا رات میں لیکن انا انا اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے فرمایا لیکن مطلب باد ہے تو جینے کے لیے ہے اس کو حوالے کا اپنا یہ بیان نہیں ہے جو نے جو ہے داخل کی دعائیں صاد وغیرہ امام حکم سے دے تو جو اپ یہ ذکر کی کہ چہ دعویٰ و قاصدیت وہ جو قاصد میں ایک قذا حناقہ تقدار کے اعظم بلکہ دیب قتل کی کہ ذکر بہ امان راج با مناظر دے اذا طرح ہر ایمان متفق اذا دخل او حادث جاسوس الی حدیث خاصہ او بمجمع عام تا تناسب کلی حاصل ہے جاسوس رہنے کی نہ تھا اور سوا او با کو پوچھن لے او بغیر ایمان اندر لا گلے بغیر ایمان نہ سب پتہ قتل کے مرما حالت ہو تو ایسے تجاسوسی کرے نہیں تو جب غیر ایمان داخل شی داخل قتل جائز نہیں ہربی امام بخاری حقیقت ظاہر کا قتلی جن کے کہے نا تھا سے روٹیوں کھلا ظاہر کہ دا, جی دا نہیں کی استمانے اوپر پر نا کا ظاہر بات لے دے امام بخاری بیان تمام اعمال جماع تمام مرشد ہے ہر بھی اور صحابہ تعالی جدا جدا مستامد عمل ہوتا لگ رہے فجر سے اندل صحابیہ تحذذ خبرے کو سنن طلب روان سے فقال نبی سرود بو وش چلا جا سو خیر بھی بولے تو یہ تو کا لے گئی مسلمانوں کو بدالی نے مدافعت امن حاصل کرے مسلمانوں کے سرکار کی حادثیوں سے مقصد اشفاق نے شوقات سے ان یہ امین علیہ تعالی میں جثار پر استقامت یہ سرقاق بن گئی ہمم اور ادا کا محمد ہمارا سے جوڑا لہلہ ذمہ دی ہمارا یہ سے فوط دا خوبین سیننی چاش علی یا قبل غرا ویکدا دو اتفاقہ مقامات کے واقعہ جابر اور خود کر نبی علیہ السلام نے طلب کچھ جما گرم مال کا جمعے زانہ یہ جو دی مجکر دی اس بارے کیا تھا اور دیون سے معاملہ لڑوں جیسی واقعہ جابر اور خود سے سر سر 52 دی نماز با اور کونے کی وکول کا جواز جام نہم جائز منسل نے جائزہ مہاراجا دا مختلف کتابت بقاف ہاجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے صاحب دار وہی کہ دا تہ انکار کو کی دعوت نہ دا حدیث سے <متحدث> بھی کہ نبی نے سم حقیقتاً داڑھی پکاں کی دعوی ہمزہ نے نفر نہیں نے انکار دا انکار کو انکار کو کی دعوت نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقاف کے صاحب دار نبی نے صلوۃ السلام او کچھ حمزانی دنیا فقال وحجر الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پری خود نبی سم دنیا دار اندا د دا حیثیت دغم بارے او بید ہجران نما کو دینو جنن دے ہجرا مین نبی سم دنیا پری خود دسی دنیا قال وحجر الرسول اللہ پری خود نبی سم دنیا دار او باز گرجی کتاب ہجرا دا کو تن قسان کی ویری اگر شدت تمرض چ نبی سم نبون داین تابع نبی رحمت دین محقوظ لا تكنرو عين و الا وحي نور میزان بان نے ادا دی کاٹی ویری بقاعا شدت مرض وجہ تعبیر کہ جہج رسول اللہ صلی اللہ مرض نبی السلام کہ راج وجود دان دی بیان معنا کا انکار نے ان کار کونام سبھا جلقین جزیرانی طور پر بحر فارس بحر روم بحر تجلات اور رات پر احادہ کردہ اور دا اقصاد عدن ناطر دا حدود دا اطلاف اور شاکوری دا تلانحی سے دا اور دا, دا, دا, دا, دا ساحل جتینہ دا حدود دا حراف اور دا, دا, دا, دا بے عرض دے اور جیدو رکو دا دا جمتلال علامات ورکی تاظرکور تابینا حماقوں تو جیدو ہم اور جیدو سا دے جائج نیپاد جیسے اسامہ دے جائج نیپاد جیسے اسامہ ہمارا ہمارا فقال إنما إنما يباطل يباطل يباطل له النبي الله يباطل يباطل يباطل يباطل يباطل فقال فقال انما الله قال له: ما شاء الله لك نذباتك نذباتك عباده ذو نذبات الله ملائكة الله قال: انما يرتقى ملائكة الله ثم ثم بعد سبھی تکی گو اسلامی اسلام ہرد اسلام بکی گو کہ اسلام مک بول دے ادا مستقبل احمدی یو پر اسلام ہو اسلام <سؤال> اسلام دے اسلام کو ہوتی تاجوک مما تازی چارویلو حا خوب دقاؤں بل بولو دا پاس سکول وے کانتا ابین تمام جوان نے اویا اس کے نبی سے مع نبی کے ولی نے کا پکارہ کا یوم یوم حالت <tokhanes <tokhanes <tokhanes ہےٹار اور باہیا ذکر ہیں نو یومۃ سماوی دوہان میں بھی نہیں اچھا نہ قاضی کاینان دار کی پورا رات نہیں چوری ادامۃ تجنی بھی نہیں یہ ذکر مگر بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ شوری س بیان کاذ وقدرہ نہیں متذکر کہ قدر سامد سال کاینان لا بولا اور ہمارے ربو الی نہی فی اجر ونخر اور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب نے کہا ہے تو یہ مسئلہ کے لیے دا باندھو ویندم گرو ہوا پاداط تو نہ اتاں جو رکھلا 하자 فقال ابن فيادة الحجاء وهو ابن و هو اسمه فسأل ابن فيادة قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسن الله و سلحك و اضعنا لنور حرات من تجي قال صلى الله عليه قال انما سمقواهن الاسم في ناس فتنا على الله ما هو عاله و سما ذكرت قال فقال اني رنجل تمو زتاسي رنجزت من نبين الله وقد انظر قومهم لشتو فيها برمجرة قلقهم دزجان إلى ولي زكاة هذا وقت معلوم لکن انظرنا گے اس طرح دوارہ کو احکاموں سے اپکوں متلاوت ہے زکر انظر ہو قوم ان روہن قوم ہو ورلیکن سے کھولن پھیر قومن اذا کارا علمت اس پر کے کم جی صاحب نے قوم بیاون دا بیان کری لو یقروا نبی ان دی قومی ذکل <سؤال> دی وجود پدیو متلا دی تعلمونا کارا علامتن خدا دو روگا غزارا ان لو دا کہ درداوی ان لو عاوراجرا پس کرے دے ویند اللہ دا مسلقار چیری ایمان راولی بدار اور ما داری مال غنیمت مکی دار دی دین دا غنیمت مال غنیمت نکلی مکی دار دی دین نکلی جمعت مول الجماعت اسلام را یعنی کہ ہم اخناف دار دیو قسم کی اسلام راوی داغ بارک مثلا یاد سنا محمود نے اتنا دل ادا تھا کہ نہ ان علی نے خزائنن ان امر نوجوانوں میں آ کانہ ان جماعت نے گہن کو لا کو دار سنا ان کے دل یاد بھی اولو ہرجلن اخران منزلہ ما طالب <سؤال> نہ صرف راکی اور طالب <سؤال> قدیم کے مرتر ہوا جہر کرا پہارت تو پکر کی ان سے حاضر موریام چلا دی کرے دا دا دا دا دا او دا دا داخل کا حما فریدا داخل مالک دلگو خاندار کا مالدار او او او خانو عثمان خان جان پیدا ہماری گھر نور جن کی یہ ہلک ما ہے جو ما کے داغی ساری ہرال سے رگی دوجنا یا چینی بی بی تی نہیں بی اہل بیت ہی نہ یا بھی مکھمل خز بننا ابو کارن راونہ ما یا روما تا پٹور لا بالکا نا کا کا نظر اور ما ش ما دا اہل بیت ہم پری کے بھی فالمال والكنوز واليسران يا محمد بن ماما والقوم سراوتين فالمال والمال والكنوز واليسران هي من الذهب والورق وقول جاء جاءن والقدامات اسانش ذاب الله انهم يروننا نقذرتهم دي زين خلق بني حما بني ناراضو اذا حما كان ذا ان الذي من بهذا الحما ذا خلق عمان في حما بني جمازون كريب ديواني اتحاد زہما انھا نبی بالاذم <سؤال> وذکر کل دینھا ان نبی بالاذم لازم از میک جی دی بیلات دی قاترو علیہ ہا فل جاهلیہ جنگولے کری فدی باندھ ف جا دی اسلام اسلام میرے نے پنجے میں پیسہ ک معلوم مذا چک ہزمت کے وار اپ کم حساب برابر ہزم کم داگیلا تجے مقتل وا اسلام والذین الہما ذرت و جنا کر والذي نفسي بيده لاذن بارل نذ ياحمل عليه بسم الله قسم بالله تضمنوا ذوقكم من دعو قبل القدر کے کہنے روان مر رسولوں کہا کہنے اماں سامان پر دار دار لا کے سنت جہادوں کہا جہاد ما رحم الدین نے فرمایا تذکرہ ڈنگر کریں دا سورۃ جہادوں کا زیادہ کرے وے سامان میں ہے ما اہمے تو اده ہم من لازم مر میں سماں میں کر رحم وذی بانے لیتے با ذبیرا نے باہو لیکن امام خلق ان مردم شماری لکھن دے امام خان پدارا مرد